آج اتوار کا دن 26 اگست اور سال 2018 ہے اور میں ہوں حکیم بلوچ طویل وقفے کے بعد آج ریڈیو زرمبش کی دو زبانوں بلوچی اور اردو میں آزمائشی نشریات کا آغاز کیا گیا ہے ریڈیو زرمبش کی دونوں جداگانہ گانہ نشریات میں روزانہ کی بنیاد پر خبریں اور مختلف موضوعات پر پروگرام نشر کیے جائیں گے آج کی نشریات میں خبریں اور شہید اکبر خان بکٹی کی بارہویں یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام شامل ہوں گے جس میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے خارجہ سکریٹری عمل حیدر اور بانی رہنما حسن دوست نے شہید اکبر خان کی شخصیت اور سانحہ اعتراطانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے سب سے پہلے ایڈ لائن خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین بلوچ شہید نواب اکبر خان بکٹی کی یوم شہادت کی مناسبت سے دنیا بھر میں تقریبات شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا پاکستانی شکایت پر بلوچ رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کے ٹویٹر ہینڈلر معطل مستنگ میں سی ٹی ڈی کی گاڑی کے قریب دھماکہ تین اہلکار زخمی تربت میں قابض فورسز پر بم حملہ ہلاکتوں کا خدشہ فائرنگ سے دو افراد زخمی ڈیر بکٹی تینتیس لاپتہ افراد لیویزو پولیس کے حوالے کر دیے گئے پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس کے ترجمہ نے بلوچستان کے کٹ پتلی انتظامیہ کے لیے جوگیزے کے نام کی تردید کر دی پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں دوریاں برقرار مشترکہ صدارتی امیدوار نہ لا سکے پاکستان کے آئندہ صدر کے لیے حکمران جماعت پی ٹی آئی نے عارف الوی کا نام تجویز کر دیا بھارتی واٹر کمیشن کا وفد کل پاکستان جائے گا ایران کے شہر کرمان شاہ میں زلزلہ دو افراد جان بحق سینکڑوں زخمی ایران کے وزیر دفاع احمد خاتمی کا دورہ شام افغانستان میں امریکی فضائی حملہ داعش خوراسان کے امیر کی ہلاکت کا شبہ افغانستان میں حکومتی کابینہ کے کئی وزیر مستعفی سعودی حکام نے ایک سو پچاس پاکستانی شہریوں کو ملک بدر کر دیا امریکی سینیٹر جان مکین اکاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے پوپ فرانسس کا دورہ آئرلینڈ گرجا گھروں میں زیادتی کو شرمناک قرار دیا اب خبریں تفصیل کے ساتھ بی آر پی اور بی آر ایسو کی جانب سے شہید نواب اکبر خان بکٹی کی بارہویں برسی کے موقع پر بلوچستان سمیت دنیا بھر میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا بی آر پی اور بی آر کے کارکنان کی جانب سے بلوچستان اور کراچی کے مختلف علاقوں میں قرآن خوانی کر کے شہید نواب اکبر خان بکٹی کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی بی آر پی اور بی آر ایس کی جانب سے شمالی کوریا جرمنی اور لندن میں شہید اکبر بکٹی کی یاد میں تعزیتی ریفرنسز کا انعقاد بھی کیا گیا بلوچ سیاسی کارکنان نے سوشل میڈیا پر بھی شہید نواب اکبر خاں بکٹی کو خراج عقیدت پیش کیا بی آر پی کے سربراہ نوابراہمد بگٹی نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں شہید نواب اکبر خام بکٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید نواب اکبر خام بگٹی جیت چکے ہیں اور ان کے دشمن شکست خوردہ ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ نے بھی شہید اکبر خان بکٹی کی برسی کی مناسبت سے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ شہید اکبر خان بکٹی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ان کے فکر و فلسفہ آزادی پر کاربند رہنا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ شہید اکبر خان بکٹی کی جد و بلوچ قومی تحریک کا ایک اہم باب ہے جنہوں نے پیران سالی میں بلوچ قومی آزادی کے لیے جد و جہد اور قربانی کے سنگلاخ راستے کا انتخاب کیا اور قابض پاکستان کے خلاف بلوچ مزاحمت کا نادر مثال پیش کر کے آخری دم تک ڈٹے رہے اور محاذ پر جام شہادت نوش کی ان کی قربانی اور تاریخ ساز فیصلے کو بلوچ قوم نے زبردست خراج عقیدت پیش کی اور نواب اکبر خاں بکٹی کی شہادت پاکستانی قبضے کے خلاف بلوچ قوم کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈلر سے ایک پیغام میں کہا کہ بزرگ بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر خاں بکٹی شہید کی بارہویں برسی کے موقع پر ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں فات خوانی کی جائے گی بی ایس او آزاد نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کردہ پیغام میں شہید نواب اکبر خاں بکٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہید نواب اکبر خاں بکٹی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے 26 اگست, 26 اگست کے آپریشن میں شہید کیا گیا تھا بی ایس او آزاد کے چیئرمین سہراب بلوچ جنرل سیکٹری شاہمیر بلوچ اور وائس چیئرمین مرورد بلوچ نے بھی اپنے ٹویٹر پیغامات میں شہید نواب اکبر خام بکٹی کو خراج عقیدت پیش کیا سماجی رابطوں کے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ بلوچ صفی اول کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اختر ندیم بلوچ اور ان کی جماعتوں کے ٹویٹر ہینڈلر معطل کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد بلوچ ٹویٹر ہینڈلرز کو بھی معطل کر دیا بلوچ سیاسی کارکنان نے ٹویٹر حکام کے اس فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے اظہار آزادی کے منافی قرار دیا مستو میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جس میں تین اہلکار زخمی ہو گئے تربت شہر میں نیشنل بینک کے سامنے ایف سی جی کی گشتی گاڑی پر دستی بم پھینکا گیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا دھماکے کے بعد حواس باغتہ فورسز نے شدید فائرنگ کی جس سے دو عام افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے نتیجے میں کئی اہلکاروں کے زخمی ہونے کا شبہ ہے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے ڈیرا بگٹی میں لاپتہ کیے گئے تیئس افراد کو لیویز فورس جبکہ دس افراد کو سوئی پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ دوسری طرف تربت سے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ایک اور شخص بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے تفصیلات کے مطابق بائیس اگست 2018 کو تربت کے علاقے ہوشاب دم سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے امیر بخش ولد بحرام حراست سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امیر محمد خان جوگیزئی کو گورنر بلوچستان بنانے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے اتوار کو وزیراعظم اعظم ہاؤس کے بیان میں کہا گیا کہ امیر محمد خان جوگی کو گورنر بلوچستان کا عہدہ دیا جانا محض ایک تجویز تھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا بیان کے مطابق امیر محمد خان کے حوالے سے سامنے آنے والے بعض شواہد کی بنا پر اس تجویز پر مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی واضح رہے کہ امیر محمد خان جو جوگیزئی پر پاکستان میں ادارہ انسداد بدعنوانی یعنی نیب میں بدعنوانی کے مقدمات چل رہے ہیں امیر محمد خان جوگیزی نے اپنے گورنر نامزدگی واپس لینے کی خبر پر کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ گورنر کا عہدہ قبول نہیں کریں گے بلکہ کہا تھا کہ جب تک نیب سے کلیئرنس نہیں ملتی اس وقت تک عہدے کا حلف نہیں اٹھائیں گے امیر محمد خان جوگیزی پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں وہ چائلڈ اسپیشلسٹ اور سرکاری ملازمت کے دوران بلوچستان میں محکمہ صحت میں مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کوئٹہ میں چلڈرن ہسپتال سے وابستہ رہنے کے علاوہ کڈنی سینٹر کے بھی سربراہ رہے ان کے خلاف تحقیقات کا حکم کڈنی سینٹر میں چھ کروڑ دس لاکھ روپے کی مبینہ بدعنوانی کی شکایت ملنے کی بنیاد پر دیا گیا تھا اپوزیشن کے مشترکہ صدارتی امیدوار لانے کے معاملے پر اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنے صدارتی امیدوار اعتجاز احسن کے نام پر مسلم لیگ نون کا اعتراض مسترد کر دیا رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کو ہی صدارتی امیدوار بنانے کے خواہاں ہے جس کے لیے اس نے متحدہ مجلس عمل کے صدر مولانا فضل الرحمن سے بھی مدد مانگ لی جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل الرحمٰن آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے جس میں اپوزیشن کے متفقہ صدارتی امیدوار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں متفق ہوں جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ صدارتی امیدوار کا نام آج سامنے آ جائے گا اس سے قبل فواد چودھری دعویٰ کر چکے ہیں کہ صدارتی انتخاب کے لیے نمبرز پورے ہیں اور پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار عارف الوی ہی صدر مملکت ہوں گے یاد رہے کہ چار ستمبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران ایوان صدر کے نئے مکین کا چناؤ و عمل میں لایا جائے گا جس کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر عارف الوی امیدوار ہیں تاہم اپوزیشن اتحاد ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا پاکستانی پارلیمنٹ سے جڑی ایک اور خبر بھی ہے کہ مسلم لیگ کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو درخواست دی گئی تھی کہ ایوان بالا میں ان کے ارکان کی تعداد زیادہ ہے اس لیے ان کی پارٹی کے سینیٹر راجہ ظفر الحق کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے جس پر چیئرمین صادق سنجرانی نے پیپلز پارٹی سے بھی حمایتی ارکان کے دستخط کے ساتھ درخواست طلب کی تھی بعد ازاں چیئرمین سینٹ نے ایوان بالا میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر شیری رحمان کو ہٹا کر راجہ ظفر الحق کو نیا اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا بھارتی واٹر کمیشنر کی سربراہی میں نو رکنی وقت کل پاکستان پہنچ رہا ہے بھارتی واٹر کمیشن اور پاکستانی واٹر کمیشن کے وفود کی اسلام آباد میں دو روز مذاکرات ہوں گے مذاکرات میں بھارتی اور پاکستانی واٹر کمیشنرز مذاکرات میں بھارتی اور پاکستانی واٹر کمشنرز اپنے اپنے وفود کی قیادت کریں گے پاکستان نے دریائے چنا پر دو نئے آبی منصوبوں پر اعتراضات اٹھا رکھے ہیں سندھ کے سب سے بڑے اور سنتی صنعتی شہر کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے چونتیس ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ بھاری مقدار میں منشیات اور گٹکھا برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق گل بہار پولیس نے حاجی مرید گھوٹ سے منشیات فروش شبیر کو گرفتار کیا کورنگی سنتی ایریا پولیس نے لطیف اللہ کو گرفتار کر کے پچیس کلو جبکہ لانڈی پولیس نے قدیر کو گرفتار کر کے پانچ کلو گٹخا برامد کر لیا الفلاح پولیس نے زاکر بلوچ جاوید اور اعجاز کو گرفتار کر کے اسلحہ برامد کر لیا روزنامہ جنگ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کورنگی میں کاروائی کر کے منشیات فروش اور جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا جبکہ جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر نوجواریوں آصف عامر نعیم ناصر کاشف حبیب سلیم نوید اور بوٹا کو گرفتار کیا پی آئی بی کالونی پولیس نے کریم اللہ کو گرفتار کر کے اسلحہ برامد کر لیا جبکہ دو مفرور ملزمان اشوب باجوڑی اور اسحاق مسیح کو بھی گرفتار کیا ٹیپو سلطان پولیس نے اختر حسین مزمل اور کاشف کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جیکسن پولیس نے مفرور ملزم گل ریاض گلستان جوہر پولیس نے حسین ہزارہ گھوڑ سے دو منشیات فروش زاہد اور بلال عزیز بھٹی پولیس نے مفرور ملزم عمران کو گرفتار کر لیا گلبرگ پولیس نے دوران گشت تین ملزمان سلمان قریشی برکت علی اور فہیم کو گرفتار کر کے تین ریپیٹر برامد کر لیے ہیں پاک کالونی پولیس نے پرانا گولی مار میں منشیات فروش ساجد ماجد گروپ کا اہم کارندہ شیراز کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا کلفٹن کے علاقے زمزمہ اسٹریٹ پر واقع نجی بینک میں 23 اور 24 اگست کے درمیانی شب نقب لگانے کی کوشش کرنے والے ملزم شادی خان کو گرفتار کر لیا ہے ملزم نجی سکیورٹی کمپنی کا گارڈ ہے اور مذکورہ بینک پر ہی ڈیوٹی دیتا تھا فیروز آباد کے علاقے شہید ملت سے نو اگست کو کرنسی ڈیلر کی گاڑی سے ساٹھ لاکھ روپے لوٹنے والے ملزم ریاض کو گرفتار کر کے ایک پستول اور پچیس لاکھ روپے برآمد کر لیے ہیں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد عنیف اتمر کی مستفی ہونے کے بعد کئی دیگر اہم عہدے داروں نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے قابل میں حکومتی کابینہ کے کئی عراقین نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا جس کے بعد ملک میں سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تفصیل کے مطابق کابل میں وزیر دفاع وزیر داخلہ وزی داخلہ افغان خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی نے استعفیٰ دے دیا ہے استعفیٰ دینے والوں میں افغان وزیر دفاع طارک شاہ بحرامی وزیر داخلہ وائز برمک افغان خفیہ ایجنسی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکورٹی کے سربراہ معصوم ستانک زئی اور مشیر قومی سلامتی حنیف اتمر شامل ہیں استعفی کی وجوہات سکیورٹی امور علاقائی اور عالمی سطح پر مستحکم روابط کی برقراری میں ناکامی پر اختلاف اختلافات بتائے جاتے ہیں رواں سال ملک بھر ملک بھر میں طالبان کے حملوں میں اضافے پر عہدے دار کڑی تنقید کے زد میں ہیں افغانستان کے مشرقی صوبے ننگر ہار میں فضائی حملے کے نتیجے میں داعش خوراساں کے امیر ابو سید کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہیں خامہ پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی خفیہ ایجنسی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکورٹی این ڈی ایس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات فضائی کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے داعش خوراسان کے امیر کی شناخت سعد اربانی کے نام سے ہوئی ہے رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعد ارہابی ابو سید اورگزئی کے نام سے معروف تھا جو فضائی حملے میں اپنے نو ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا اچھا صوبائی صوبائی گورنر کے ترجمان اتاولا خوگیانی نے سعد ارحانی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ عورتی ایجنسی کا رہائشی اور حسیب لوگاری کی ہلاکت کے بعد خوراستان کا امیر بنایا گیا تھا اس دوران صوبائی گورنر کے میڈیا آفس کے جاری بیان میں بتایا گیا کہ امریکہ نے ضلع غنی خیل میں فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں داعش سے تعلق رکھنے والے تین جنگجو ہلاک اور تین زخمی ہو گئے بیان میں مزید کہا گیا کہ ہلاک ہونے والوں میں گروپ کا کمانڈر مسافر بھی شامل تھا آج کے نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کے آزمائشی نشریات کے دوسرے حصے میں شہید نواب اکبر خاں بکٹی کی شہادت کی مناسبت سے بلوچ رہنماؤں کے خیالات شامل ہیں اس حصے سے اجازت چاہتا ہوں آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیوز زرمبش اردو کے آزمائشی نشریات نشریات کے دوسرے حصے میں شہید اکبر خان بکٹی کی شہادت کے مناسبت سے بلوچ رہنماؤں کے خیالات شامل ہیں اس حصے سے اجازت چاہتا ہوں